ش ام کا نالیم حکیم شی رحمتی بے شک ہم نے آپ پر بتدریج قرآن اے نبی ناصل کیا ہے بس آپ اپنے رب کے حکم پر قائم رہیے اور ان میں سے کسی گنہگار یا ناشرے کا کہا نہ مانیے اور اپنے رب کے نام کا صبح شام ذکر کیا کیجئے اور رات کے وقت اللہ کے سامنے سجدہ کیجئے اور بہت رات تک اللہ کی تصویح کیا کریں بے شک یہ لوگ دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں ہم نے ہی انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے بندھن مضبوط کیے اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسے اوروں کو بدل لائیں یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے بس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ تعالی ہی چاہے بے شک اللہ تعالی دانے اور حکمت والے ہیں جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیتے ہیں اور دردناک عذاب کی تیاری تو صرف گنہگاروں کے لیے ہے سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے قرآن کا نزول بتدریج ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا خاص کرم جو کیا ہے اسے یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے آپ پر اے نبی بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن کریم نازل فرمایا اب اس اکرام کے مقابلے میں آپ کو بھی چاہیے کہ میری راہ میں صبر و سہار سے کام لیں میری قضا و قدر پر صابر شاکر رہیں دیکھیں تو صحیح کہ میں اپنی حسن تدبیر سے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہوں ان کافروں منافقوں کی باتوں میں نہ آنا گو یہ تبلیغ سے روکیں لیکن آپ نہ رکنا بلا رو رعایت بغیر مایوسی اور تکان کے ہر وقت باز نصیحت ارشاد و تلقین سے غرض رکھیں میری ذات پر بھروسہ رکھیں میں آپ کو لوگوں کی عیدا سے بچاؤں گا آپ کی عصمت کا ذمہ دار میں ہوں فاجر کہتے ہیں بد اعمال عاصی کو اور کفور کہتے ہیں دل کے منکر کو دل کے اول آخر کے حصے میں رب کا نام لیا کیجئے راتوں کو تحجد کی نماز پڑھا کریں اور دیر تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا و من اللِّ فتح جد بھی ہی الآآل یعنی رات کو اے نبی تحجد پڑھیں ان قریب آپ کو آپ کے رب مقام محمود میں پہنچائیں گے سور مزمل کے شروع میں فرمایا اے لحاف اوڑھنے والے رات کا قیام کیجئے مگر تھوڑی رات آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ اور قرآن کو ترتیل سے یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے پھر آگے اللہ تعالیٰ کو فار کو روکتے ہوئے کہتے ہیں کہ حب دنیا یعنی دنیا سے محبت میں پھنس کر آخرت کو ترک نہ کرو وہ بڑا بھاری دن ہے اس فانی دنیا کے پیچھے پڑھ کر اس خوفناک دن کی دشواریوں سے غافل ہو جانا عقل مندی کا کام نہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں سب کے خالق ہم ہیں اور سب کی مضبوط پیدائش اور قوا قوی ہم نے ہی بنائے ہیں اور ہم بالکل ہی قادر ہیں کہ قیامت کے دن انہیں بدل کر نئی پیدائش میں پیدا کر دیں یہاں ابتدا ان آفرینش کو اعادی کی دلیل بنایا ہے اور اس آیت کا یہ مطلب بھی ہے کہ اگر ہم چاہیں اور جب چاہیں ہمیں قدرت حاصل ہے کہ انہیں فنا کر دیں مٹا دیں اور ان جیسے دوسرے انسانوں کو ان کے قائم مقام کر دیں جیسے اور جگہ فرمایا این یش کم الآخر آیا یعنی اگر اللہ تعالی چاہیں تو اے لوگوں تم سب کو برباد کر دے اور دوسرے لے آئیں اللہ تعالی اس پر ہر آن قادر ہے اور جگہ فرمایا اگر چاہے تمہیں فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے اللہ پر یہ گراں یعنی مشکل نہیں ہے پھر فرماتے ہیں یہ صورت سراسر عبرت و نصیحت ہے جو چاہے اسے نصیحت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی راہ پر چلنے لگ جائے جیسے اور جگہ اللہ کا فرمان ہے عمد علیہ الیہ یعنی ان پر کیا بوجھ پڑتا اگر یہ اللہ کو قیامت کو مان لیتے پھر فرمایا بات یہ ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے تمہیں ہدایت کی چاہت ہی نہ ہوگی اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے مستحقین ہدایت کے لیے وہ ہدایت کی راہیں آسان کر دیتے ہیں اور ہدایت کے اسباب مہیا کر دیتے ہیں اور جو اپنے آپ کو مستحق غلالت بنا لیتا ہے اسے وہ اللہ ہدایت سے ہٹا دیتے ہیں ہر کام میں اللہ کی حکمت بالغاہ اور حجت تامہ ہے جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت تلے لے لے اور راہ راست پر کھڑا کر دے اور جسے چاہے بے راہ چلنے دے اور راہ راست نہ سمجھائے اللہ کی ہدایت نہ تو کوئی کھو سکے گا نہ اللہ کی گمراہی کو کوئی راستی سے بدل سکے گا اللہ کے عذاب گنہگاروں ظالموں اور نا انصافوں کے لیے ہی مخصوص ہیں سامعین الحمدللہ للہ صورت الانسان کی تفسیر مکمل ہوئی